وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں اپنی عبادت کا حکم دوں ورنہ مجھے ان کے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی چوکانی لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھ کر نصیحت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اسی کی تائید میں یہ بات کہی گئی ہے یعنی چونکہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت کرنا ہے اس لیے آپ بہرحال انہیں نصیحت کرتے رہیے اور ان کی تخلیق کا یہ مقصد مشرقین مکہ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت قبول کریں